بابا پیسے سے نہیں شوق سے ہمارا جلالین کا سبق تھا یہ تفسیر کی مشہور کتاب ہے خوش نصیبی کے امام الاصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت اقدس مولانا محمد ادریس صاحب مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ کتاب پڑھا رہے تھے پیرانہ سالی کی وجہ سے نظر کمزور تھی ان کی تشریف آوری سے پہلے ان کی تپائی پر کتاب کھول کر رکھ دی جاتی اور ساتھ برقی لیمپ جلا دیا جاتا اس لیمپ کا انہیں کوئی فائدہ تھا یا نہیں کیونکہ انہیں تو پوری کتاب زبانی یاد تھی مگر ہمیں فائدہ تھا کہ ان کے چہرہ مبارک کو مزید چمکتا دھمکتا دیکھ لیتے اس دن حج کا موضوع تھا اور وہ حج بیت اللہ کے شیدائی اور حرم شریف کے بے تاب عاشق تھے ہر سال دو بار جانے کا معمول تھا حج کا موضوع آیا تو لیمپ کی روشنی میں ان کے چہرے پر آنسوں کی آبشار جاری ہو گئی بار بار فرماتے بابا حج پیسے سے نہیں ہوتا شوق سے ہوتا ہے آہ ہم آپ طلباء کے دلوں میں حج کا اور حرامین شریفین کا شوق نہیں دیکھ رہے بس یہ چند آنسوں اور دو جملے دل کی دنیا ہی بدل گئے روح کا کبوتر قرار ہو کر حرامین شریفین کی طرف اڑنے لگا ارے یہ کیا اب تک روز زبانی تو ہم یہ کہتے کہ منہ قبلہ شریف کی طرف تو دل قبلہ شریف کو کیوں نہیں مچلتا سبق کے بعد دروازے پر حضرت استاد سے عرض کیا حضرت شوق پیدا ہو گیا ہے آپ دعا فرما دیں بہت جلال سے فرمایا جب شوق پیدا ہو گیا تو ضرور جاؤ گے طالب علمی کا زمانہ تھا عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ پاسپورٹ بن سکے جیب میں رقم اتنی نہیں تھی کہ اس وقت کے پاسپورٹ کی فیس دو سو دس روپے ادا ہو سکے مگر یقین تھا کہ بس اب جانا ہے ایک دن اثر کے بعد تسبیحات میں تھے کہ ایک دوست نے آ کر سلام کیا اور فوراً کہا کہ عمرے کی تیاری کیجیے ٹکٹ خرچہ ہمارے ذمہ حالانکہ نہ کبھی ان کو اشارہ کیا تھا اور نہ کسی اور کو بس اسی سال اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم گھر دکھا دیا پھر یہ نسخہ بانٹنے کی کئی سال تک عادت رہی بابا حج پیسے سے نہیں شوق سے ہوتا ہے جس کے دل میں اتر گیا وہ فورن پہنچ گیا شوق وہ ہوتا ہے جو دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے اور انسان کی طبی طور پر پہلی ترجیح بن جائے اور اس شوق کی خاطر کسی بھی چیز کو قربان کرنا بوجھ نہ لگے بلکہ اچھا لگے